اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تعالی بی سورة الانفطار ازا السماء فطرت و ازا الكواقب انتثرت و فجرت و ازا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت صدق اللہ لزیم رب اشراح لی صدری و یسر امری و احلال من لسانی یفقہ قولی یا رب العالمین سورت الفطار کی میں نے کچھ آیات تلاوت کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے یعنی کوئی شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہو تو وہ ان تین سورتوں کو پڑھ لے وہ تین سورتیں جو ہیں ان میں ایک یہ سورت الفطار ہے جس کی میں نے آیا تھا ایک سورت الطقیر ہے اور ایک سورت ہے ان تین صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کو اور تینوں تیسویں پارے میں موجود ہیں یعنی ایسا لگتا ہے جیسے آپ سے فرمایا کوئی شخص اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھ رہا ہے تو سورت کا نام ہے ان فطار ان فطار انفطار یہ جو نام ہے یہ ہمارے نئے باپ کے گروپ کا ایک پارٹیسپینٹ ہے ہم مزید فیواب میں اپنا ساتواں باپ شروع کرنے لگے ہیں اور اس باپ کا نام ہے ان فیال ان فیال انفیال باپ جو ہے یہ افتیال باپ کا فسٹ کزن ہے آپ دیکھ رہے ہیں دونوں کی شکلیں ملتی ہیں افتیال انفیال افتیال انفیال فرق ہے افتیال میں تا آپ کو مل رہی ہے اس میں تا نہیں ہے تو دونوں کے پیٹرن سیم ہی ہوں گے تا ہمیں بتائے گی کہ افتیال کا لفظ ہے اور تا نہیں ہوگی تو ہمیں پتا چلے گا یہ انفیال کا لفظ ہے سمپل پہچان ہے تو انفیال ہمارا ساتواں باب ہے اور جو تین بابوں کا گروپ ہم بنا رہے ہیں اس میں یہ دوسرا باب ہے اور اس باب کا حمزہ بھی حمزت السل ہے حمزہ حمزت السل ہے کیا کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے نمبرنگ, نمبرنگ کرنی ہے تو نمبرنگ کریں جی اس میں نمبرنگ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں ایک دو تین چار پانچ چھ چھ حروف ہے جس طرح افتیال میں چھ تھے فا انلام کہاں پر پڑے ہیں تین چار اور چھ میں افتیال میں کہاں تھے دو چار اور چھ میں اوکے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے انفیال نیچے لکھنا ہے انفیال ہم نے نیچے لکھنا ہے تین چار اور چھ کو خالی کر دینا ہے تین چار اور چھ اور تین حروف ڈالنے ہیں جیسے میں آپ کے سامنے ڈال رہا ہوں قاف لام اور باہ کیا بن گیا انقلاب تو انقلاب نعرہ نارا نیلگانا اپنے زندہ باد انقلاب آپ کو پتہ چلا کہ یہ انفیال باپ کا لفظ ہے انقلاب ذہن میں خیال رکھنا ہے کہ تیسرے نمبر پہ تا نہیں بولنی آپ نے اگر تا بولی تو افتعال کا ہوگا جیسے آپ بولتے ہیں انتقام تو انتقام تو ہم کر چکے ہیں انتخاب ادری انتقال ادری انتشار ادری انتخاب ادری ٹھیک ہے نا یہ نون لازمی بولنا ہے یہاں پہ نون لازمی بولنا ہے دوسرے نمبر پہ اور نون کے بعد تا نہیں بولنی جیسے میں نے لفظ رکھا آپ سامنے انقلاب میں نے لفظ دیا دیکھیں انفتار ٹھیک تو انفتار کے روٹ لیٹرز کیا بنیں گے فا تا اور را انفتار انشکاک قاف دو مرتبہ آ اس لیے ہم اس کو ذرا پیچھے لے جائیں گے انکشاف ویری گڈ اس میں ہم عبداللہ اور عبد الرحمان کو نہیں شامل کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس باپ سے جتنے بھی لفظ آتے ہیں نا بڑے گاڑے لفظ آتے ہیں ٹھیک ہے وہ گاڑے لفظ ایسے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے آپ نے بھی نہ ہی سنے ہو تو بہت کم اس سے لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں تو لفظ آیا تھا ابھی بڑا اچھا انکشاف انکشاف کےشاف لیٹرز لیٹرس کاف شین اور فا کشف سے انکشاف ہوتا ہے انحصار گٹ ان حسار روٹ لیٹرس عمیر ہا سات رات انحصار جی انحراف گٹ انحراف روٹ لیٹرس ان انحراف ہمارے جو نظام ہیں ان میں ایک نظام ہے جو انفیال کا ہے انہضام نظام نظام ان ہزم سے دیکھے انہضام اور بڑا پیارا لفظ ہے اس سے بہت ہی پیارا لفظ ہے ایکچولی اس کی بہت کمی ہے اس لیے آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا فوراً دو. جی انکسار کے سار ان سمجھ رہے ہیں نا انکسار کے سار روٹ لیٹرز ہیں کاف سین اور را یعنی اس کے مان آتے ہیں ٹوٹ جانا ٹھیک ٹوٹ جانا انکساری کے بالکل بڑے بڑے آپ ہوتے ہیں لیکن جی کافی ہے میرا خیال ہے باقی انشکاک بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن دو دفعہ کاف آ گیا تھا تو دو دو میں سورتوں کے نام مل گئے سورت الن شاق اور سورت العین فطار اچھا آپ یہاں پر دیکھیے میں آپ کو وہ کنفرم کر دوں میں نے کہا ہے کہ ان بابوں کا حمزہ حمزت الوصل ہے ایسے ہی ہے نا تو یہ لفظ ہے ان فی طار اس پہ میں نے ال داخل کرنا ہے جب میں نے اس پہ ال داخل کیا تو ال داخل ہونے کے بعد حمزت الوصل کی حرکت نہیں پڑھی جائے گی نا نہیں پڑھی جائے گی نا یہ مٹ جائے گی مٹ گئی نا مٹ گئی اچھا اب لام بھی ساکن نون بھی ساکن قاعدہ کیا زیر دے کے آگے ملاتے ہیں تو لام کو زیر دے کے آگے ملائیں گے کیا پڑھیں گے الن فتار الار اچھے اچھے الفطار پڑھتے ہیں اس کو الفطار غلط ہے پڑھنا الار اور مزے کی بات دیکھیں اس سے پیچھے لگ گیا سورہ اور اس کو ملا کے پڑھنا ہے ال کا حمزہ بھی نہیں پڑھا جائے گا تو اس کو آپ پڑھیں گے سورت انفتار سورت الفطار میں نے آپ کے سامنے بولا سورت النفتار ٹھیک ہے تو آپ کو ایسے ہی لگا جیسے میں نے ایسے نا لیکن میں نے نہیں بولا سورت النفتار سورت النفار سورت النفار سورت الن فطار سلو کریں گے نا میری آواز کو سورتار سورت الفطار انفطار سورت ال انفطار آپ کو لے کر جیسے میں انفطار کہہ رہا ہوں اوکے نا تو ہم اچھے ہی گمان رکھتے ہیں جب کسی علی علم کو ہم اس طرح سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تیزی میں جو ہے وہ ایسے بولا گیا اسے پتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو پہلے نہیں پتا تھا آپ کو میں نے بتا دیا اوکے جی تو یہ حمزد الوصل ہے جس کا آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے اچھا جی اب آتے ہیں جی اس کے ماضی مضحے کی طرف تو اس کا ماضی مضارے بالکل اسی طرح بنتا ہے جس طرح افتعال کا بنا تھا یہ دونوں کزن ہیں فسٹ کزن ہیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں اکٹھے کھیلتے ہیں اکٹھے ہی نظر آئیں گے آپ کو اکثر اگر آئیں گے بھی تو کہیں تو انفیال سے ماضی بنتا ہے انفعلہ ان اس کا افتعال تھا افتاہ اس کا انفا مزارع اس کا تھا یفتالو اس کا ہے یعنی فائل انفافل فا یون فائلو انفا الا آپ لکھے نیچے انفا روٹ لیٹرز کی جگہ خالی چھوڑ دیں روڈ لیٹر کی جگہ خالی چھوڑ دیں انقلاب سے ماضی مظاہرے کیا بنے گا ان کالبا کالبو ان کالبا انقلبو انقلبت انقلبتا انقلبنا انقلبتا انقلبتما ان ان کلب تی ان کلب تما ان کلب تلب تلب نا یعن کا لبو یون کلبانی بونا تن کا لبو تن کا لبانی یو کے لینا ٹھیک ہے انقلاب کے معنی ہے مڑ جانا یوٹن مڑ نہیں ہوتا ہاں یعنی مڑ جانا انقلاب مڑ جانا آپ جا رہے ہیں سیدھے آگے لکھا ہوتا ہے ایسے یوٹن لیتے ہیں تو وہ مڑ جاتے ہیں نا واپس آپ اسی رستے میں واپس ہو جاتے یہ انقلاب ہے ٹھیک ہے یعنی اس کے لوگ بھی معنی ہے باقی پھر کل ہے نا کل بھی ڈھوٹے تو کل بھی نکلے وہ انقلاب یہی ہوتا ہے نا یعنی ایک معاشرہ ایک ڈائریکشن پہ جا رہا ہے آپ اسے واپس موڑ دیں اس کا منہ جو ہے وہ پیچھے کر دیں یہ انقلاب ہے ٹھیک ہے نا یعنی بالکل اس کو دوسرے سمت میں لے جانا یہ انقلاب ہوتا عربی زبان میں گاڑی کے الٹنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے آپ نے دیکھا رستے میں ایک گاڑی تھی وہ الٹی ہوئی تھی گاڑی ایک سیدھی ہوتی ہے ایک الٹی ہوتی ہے پتا ہے نا سیدھی ہوتی ہے تو وہ ٹائروں پہ ہوتی ہے اور الٹی ہو تو وہ چھت پہ ہوتی ہے ایسے تو آپ کسی الٹی ہوئی گاڑی کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یار ان کالبتس سیارتوں ان کالبت سیارتوں گاڑی ٹھیک اب یہ نہیں گاڑی میں انقلاب آ گیا ایکچولی انقلاب ہی آ گیا گاڑی میں ظاہر بات ہے تو یہ جو ہے ان کلبا یون کالبو ماضی مزاری گردان ہو گئی سو تو ان شکاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما من اوت یا کتاب ہو بیمینی بی ہی حساب یا سیرا جسے اس کا مالامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اسے اس آسان حساب لیا جائے گا وہ یعن کا اور وہ لوٹے گا الا آلی الا آہلی اپنے گھر والوں کی طرف مسرورن مسرورن کا منسوب ہونا ڈیفائن کرے حال ٹھیک ہے نا حال کس حالت میں خوشی کی حالت ہے اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا ماشاء اللہ ٹھیک ہے نا اچھا جی انفتار سے ماضی مظاہرے بنا لیں گے بنائیں ان فتارہ گردان ان فطرنا انفترنا انفترو ننفترو فطار کے معنی ہوتے ہیں پھٹ جانا انفتار کے معنی کیا ہے پھٹ جانا حسن میں ایک لفظ لکھ رہا ہوں سامنے آپ مجھے بتائیے یہ ماضی ہے یا مزارے ٹھیک ہے انفتار سے لکھ رہا ہوں ان فتحرت ماضی مزارے ماضی کیسے بچانا مزارے میں کسی میں تا آتی ہے سمپل سے بات دیر کیوں لگا مزارے میں کہیں بھی تاج نظر آتی ہے آپ کو نہیں ہےزار کوئی تو یہ ماضی ہے کون سا تھرڈ سیکنڈ ہے مسن جما واحد تو ان فتحت کے کیا مانا ہوں گے میں نے اس کا تجمہ بتایا پھٹ جانا ان وہ پھٹ گئی وہ پھٹ گئی ٹھیک ہے گیند پھٹ گئی یار انفترت وہ پھٹ گئی اس سے پہلے آ گیا اسماؤ اور انفترت کا ہمزاں وسل ہے ملا کر پڑھیں گے تو یہ نہیں پڑھا جائے گا نا اسما اب آپ ترجمہ کریں گے آسمان پھٹ گیا کیونکہ ہمارے اردو میں آسمان پھٹ گئی نہیں ہوتا لیکن عربی میں اسمان مونس ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انفترت استعمال کیا اوکے جی اسمام علف لام کا حمزہ حمزہ تلوسل اسے پیچھا آ گیا ازا ملا کر پڑھیں گے تو الف لام کا حمزہ بھی نہیں پڑھا جائے گا فتعت لذیذ اجما ہوگا جب آسمان پھٹ گیا جب آسمان پھٹ گیا لیکن ہم ترجمہ کریں گے جب آسمان پھٹ جائے گا تو ہم کیوں کریں گے ایسا جہاں اس لیے کہ آسمان ابھی تو پھٹا نہیں آسمان کب پھٹے گا جب قیامت واقع ہوگی تو قیامت تو ابھی آنی ہے لیکن اللہ کے نزدیک قیامت اتنی کنفرم ہے کہ گویا آ گئی میں نے فروخ سے کہا فروخ یار میرا ایک کام ہے فروخت میرا ایک کام ہے اب فروخ اور میرے تعلقات ایسے ہیں کہ فروخ نے مجھے جواب دیا سر ہو گیا سر جی ہو گیا نہ اس نے کام سنا نہ اس پہ کوئی ورکنگ کی لیکن اسے اتنا کنفرم ہے کہ اس نے کہا جی ہو گیا بات میں آ گئی نا تو اب اس نے ہو گیا کیوں کہا ماضی میں اس نے یہ نہیں کہا سر ہو جائے گا یہ نہیں کہا اس نے جی ہو گیا تو قیامت اتنی کنفرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہ مجید میں قیامت کے لیے ماضی ہی استعمال کیا سماؤن فتحت لیکن ہم اردو میں ترجمہ جب کریں گے تو مستقبل کے ساتھ کریں گے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا و الکوا کی بو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو انتثرت لفظ ہے یہ انفیال کا لفظ ہے یا افتعال کا لفظ ہے تا آ نا تو دونوں کزن ساتھ ساتھ آئے میں دیکھ لیں ان فطرت ان تسرت لیکن تا بتا رہی ہے کہ افتیال صاحب نے اچھا انفطار تھا انفیال تھا تو رول لیٹرز کیا تھے چل بتائیں رول لیٹرز فا تو, -تو, -تو افتیال میں رول لیٹرز کیا ہوں گے نون -را سا را وہ یا نصر سے انتصرت ہے نصر کسے کہتے ہیں نظم اور نسر ٹھیک ہے نا نظم ہوتی ہے جس میں الفاظ آپ جوڑ دیتے ہیں اور نصر میں الفاظ کو آپ کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو وائزل کوا کے بون تسرت جب ستارے بکھر جائیں گے از اے سماؤن فطرت جب آسمان پھٹ جائے گا وائزل کوا کے بون تسرت اور جب ستارے بکھر جائیں گے وزل بہاروجی رت اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے نَفْسٌ مَا ہم نے ایسا کیا ہوا ہے ہر جان, جان لے گی جو اس نے آگے کیا اور جو اس نے پیچھے کیا یعنی جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا اوکے جی جی ان کے شاف سے ماضی مزار حسن ان کا شفہ۔ فروخ ان حسار سے ماضی ان حسرا انحراف ان سے عمر ان حرف انحزام سے ان ہضمہ انکسار سے ان کثرا یعن ان سے گردان آصف इ कसरपा इ कसरपा इ कसरपा इ कसरपा इ कसरपा इ कसरपा शरोज आपने ایک لفظ دیکھا اور اسے پہچاننے کی کوشش کی جو ہم نے جو افواپ پڑھے ہیں ان میں سے کس باب کا لفظ ہے ٹھیک ہے تو لفظ وہ تھا ان کے تا ان کیتا افال کا لفظ ہے افعال کا انفعال کا لفظ ہے ٹھیک ان ہے انفعال کا, ان کا, ان کا, ان کا لفظ ہے ان کے تا اگر ان خیال کرف تو لیٹرز بتا دے؟ <سؤال> <سؤال> <توا> اور کتھا <این> کیا مانا ہوتا ہے کٹنا کاٹنا <سؤال> کٹنا تو اب اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی ہے ڈکشی بتائے گی ہمیں کہ اس کے معنی ہے کٹ جانا ان کے تا کے معنی کیا ہے کٹ جانا مذر ان کے تا اسے ماضی مظاہرے بنائے ان کا آن کاتی او ان کا تا آن ان کے کیا مانے ہوں گے وہ کٹ گیا وہ کٹ گیا ان کتا وہ کٹ گیا ان کتا انج وہ اس سے کٹ گیا ابھی پتہ نہیں چلا وہ کون ٹھیک ہے نا امل اس کا عمل فائل آ اب قطا انہ لو اس کا عمل اس سے کٹ گیا اللہ کے نے فرمایا کہ اذا معتل انسان جب انسان مر جاتا ہے تو ان قطع انہو امل اس کا عمل اس سے کٹ جاتا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو عمل کر سکتا ہے کوئی عمل کر سکتا ہے نہیں نا تو عمل کٹ گیا اسے ڈسکنیکٹ ہو گیا لیکن ہم نے فرمایا اللہ سوائے من سلاستی اشیاء تین چیزوں کے تین چیزیں پھر بھی اس کے ساتھ کونیکٹڈ رہتی ہیں نظاماتر انسان ہو جب انسان مر جاتا ہے انکتا ہوں عمل ہو تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے کٹ جاتا ہے اللہ من سلاست اشیاء سوائے تین چیزوں کے پہلی چیز آپ نے فرمائی سدقتن جاری کوئی صدقہ جاریہ سمجھتے ہیں نا ٹھیک کوئی اچھا کام آپ کر کے جس کا مقصد اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا اور لوگوں کی خدمت کرنا تھا ٹھیک ہے یعنی لوگوں کو خدمت کرنا مقصد تھا لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا تھی اللہ راضی ہو جائے اوکے okay؟ لہٰذا آپ کے مرنے کے بعد جب تک اس چیز سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ کا کھاتا کھلا ہے آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا okay, جی. دوسری چیز آپ نے فرمائی او علم یا ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جا رہا ہو انسان مر گیا لیکن اپنے پیچھے علم چھوڑ گیا اور علم ایسا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں ٹھیک ہے نا تو آپ نے فرمایا اس کا کھاتا کھلا جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کے کھاتے میں نیکیاں جمع ہوتی رہیں گی تیسری چیز آپ نے فرمائی او ولاد سوال ہند او یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے نظام آتل انسانو جب انسان مر جاتا ہے ان کا تو اس کا عمل اس سے کٹ جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے صدقہ جاریہ ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے یا نیک اولاد جو دعا کرے اس کے لیے اچھا جی اب آپ مجھے بتائیے تین میں سے زیادہ کون سا جو ہے وہ ایفیکٹیو ہے سرکت جا ہے آپ نے مسجد میں پنکھا لگوا دیا ٹھیک ہے تو پنکھا ہو گیا خراب ٹھیک کروا دیا ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ سٹو یار نو ٹھیک ہے نا اولاد نیک اولاد ٹھیک ہے آپ کے لیے دعا کر رہی ہے پتہ نہیں ان کی اولاد کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے نا علم آپ نے لوگوں کو سکھایا آپ مر گئے لوگوں نے سیکھا لوگوں نے آگے سکھایا انہوں نے آگے سکھایا انہوں نے آگے سکھایا اور یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا قیامت تک ٹھیک ہے نا ویسے اللہ تعالی قادر ہے ہر چیز پہ وہ چاہے اس خراب پنکھے کا بھی اجر دیتا رہے دی. لیکن ایک جو چیز نظر آ رہی ہے نا اس حوالے سے دیکھیں آپ تک دین کس نے پہنچایا علاوہ نے پہنچایا نا ان تک کس نے پہنچایا ان کے اساتذہ نے ان تک کس نے پہنچایا ان کے اساتذہ نے ان تک کس نے پہنچایا ان کے اساتذہ نے, نے, نے. صحابہ تک لے کے صحابہ کو دین کس نے سکھایا اللہ کے رسول نے تو وہ سلسلہ اللہ کے رسول صاحب سے چلتا آ رہا ہے قرآن سنت کا یہاں تک پہنچا یہاں سے آگے چلے گا قیامت تک تو آپ تصور کریں نبی نبیم سرسم کا مقام پھر کیا ہوگا ٹھیک ہے نا صحابہ کا مقام کیا ہوگا اور اوپن پلیٹ فارم ہے ہمت کریں ابھی سے کھاتا کھولیں بڑے فونز آتے ہوں گے جی ہمارے ہاں اکاؤنٹ کھولیں ہمارے ہاں اکاؤنٹ کھولیں ہمارے ہاں اکاؤنٹ کھولیں تو بھائی ہے اکاؤنٹ کھولیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق ہے ٹھیک ہو گیا لے جی الحمدللہ ہمارا باب انفیال بھی مکمل ہو گیا